الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بالله الرحمن المحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تبتقوا وقال تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفق الضماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وقال تعالى إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاغَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْلَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانِ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَ ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله رسولا رحيما فقال صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان إيمانا واحتفابا غفر له ما تقدم من جمجه ومن قام لمزان إيماناً واحتفاباً غفر له ما تقدم من ذنبه أو قال صلى الله عليه وآله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يطفون وسلام على المرشدين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والدارك وسلم اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والدارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والدارك انسان نہ حیوان ہے اور نہ فرشتہ ہے بلکہ ایک ترمیانی مخلوق ہے اللہ کا شاہکار ہے ہمیں ہم سے ہر ہر انسان کے اندر ہر ہر شخص کے اللہ تعالیٰ نے ملکوتی صفات بھی رکھی ہیں فرشتوں کا رنگ فرشتوں کا مزاج یہ بھی رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر اور جانوروں کا مزاج جانوروں کے تقاضے جانوروں کی ضروریات جانوروں کی خواہشات یہ بھی رکھیں یہ دونوں بالکل ایک دوسرے کے برعکس حفاظت کا اور مزاج کا ایک دوسرے کی برعکس ضروریات ایک عجیب و غریب مجموعہ ہے ہر انسان جب ہم یہ میں یہ کہوں کہ انسان تو ہر شخص اپنے والے میں سوچے ورنہ اگر اس طرف توجہ نہ جلائی جائے اور صرف یہی کہا جاتا رہے کہ انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے تو ہمارا ذہن خود اپنی طرف ہو سکتا ہے کہ نہ اس لیے میں درمیان میں یہ بات یاد دلا رہا ہوں کہ یہ جو تذکرہ ہو رہا ہے کہ انسان نہ حیوان ہے نہ فرشتہ ہے بلکہ دونوں کی ایک درمیان کی مخلوق ہے اور دونوں کی صفات ہر انسان کے اندر ہے تو جب یہ کہا جائے تو ہم میں سے ہر شخص اپنے بارے میں سوچے کہ یہ دراصل مجھ سے میرا تعارف کرایا جا رہا ہے میری اپنی حقیقت کیا ہے میری اپنی منزل یا مقصد یا منصب یا عہدہ یا میری اپنی شخصیت میری اپنی حقیقت کیا ہے یہ مجھے آج سمجھنا ہے انسان کو جن مقاصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے جو کام انسان کے ذمے کیے گئے تھے جس ہر انسان کا ان مقاصد کی تکمیل میں ایک حصہ ہونا چاہیے ان مقاصد کی تکمیل کے لیے نہ فرشتے موضوع ہیں اور نہ جانور جاتا ہے کہ من آرا نفسہو فقد عرف سخت آرا سا رب سو اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے دراصل اپنے رب کو پہچان دیا آج کا انسان بالکل اپنے آپ سے واپس نہیں انسان نہ جانے کیا کیا جا جانتا ہے نہیں جانتا تو اپنے آپ کو نہیں جانتا اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن دنیا بھر کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی پہچان انسان حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور انہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی پہچان ان کی فنکشننگ ان کا کام ان کے اندر جو طاقت ہے پاور ہے اس کو سمجھنے کی آج کا انسان کوشش کر رہا ہے اور اسی کو تو سائنس اور ٹیکنالوجی کہتے ہیں لیکن سب سے زیادہ غافل آج کا انسان خود اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش ہے آج ہم کوشش کریں اللہ سے دعا بھی مانگیں کہ ہم آج اپنے آپ کو جانیں اپنی اصلیت کو اپنی حقیقت کو اپنے منصب اور اپنی ذمہ داری کو ذرا سنجیدگی سے سمجھنے کی کوشش کریں اسی لیے میں نے روزے اور نماز روزے اور رمضان کے متعلق ایک آیت کے پڑھنے کے بعد جو دو آیتیں پڑھی اس میں روزے اور رمضان کا کوئی تذکرہ نہیں اس میں انسان کا حال قَالَ رَبُّكَ الرب و جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ کہ <خَلِقًا> انسان کو اس دنیا میں اس زمین پر اتارنے سے پہلے انسانوں کے اور پوری تمام کائنات کے پیدا کرنے والے نے فرشتوں کو خاص طور پر مخاطب کر کے اعلان کیا کہ میں اب زمین میں اپنا ایک نائب اتارنے والا ہوں اب میں مقرر کرنے والا ہوں زمین میں اپنا ایک خلیفہ فرشتوں نے اس کے جواب میں اللہ تعالی سے پوچھا کہ کیا آپ ایسی کسی مخلوق کو اپنا خلیفہ بنانے جا رہے ہیں جو اس دنیا میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا فرشتوں کو اندازہ ہو گیا تھا جب کسی کو کوئی حاکم اپنا نائب بنا کر کہیں بھیجتا ہے تو اسے کچھ اختیار بھی تو دیتا ہے فرشتوں کو یہ لگا کہ جب کوئی ایسی مخلوق ہوگی جس کو اپنی مرضی سے کوئی بھی فیصلہ کرنے قدم اٹھانے کی جس میں صلاحیت ہوگی تو پھر تو وہ تو گڑبڑ کرے وہ اپنے بارے میں سمجھتے تھے کہ ہم تو گڑبڑ اس لیے نہیں کرتے کہ ہم کر ہی نہیں سکتے تو انہوں نے اللہ تعالی سے پوچھا اور یہ کہا کہ ہم تو دن رات آپ کی تاج آپ کا ذکر و تسبیح کرتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت صرف اتنا جواب دیا کہ جو تم نہیں جانتے میں وہ جانتا ہوں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی سوال کا فوری طور پر تفصیلی جواب دینا مناسب نہیں ہوتا وہ مخاطب کی سمجھ میں ہی نہیں آتی تو اس وقت خاموش رہنا یا مختصر اجمالی جواب دے دینا یہ سمجھداری ہوتی ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں صرف بڑا تفصیلی جواب پوچھنے والے کو اپنے سوال کا ملتا چلا جاتا ہے البتہ سوال کے جواب میں خاموش رہنا یا بہت مختصر جواب دے کے اس وقت ٹال دینا یہ ہر شخص کے لیے آسان نہیں ہوتا جب تک کہ کوئی شخص کسی ایسے سمجھدار اور بردبار شخص کے پاس رہ کر یہ سب عقل مندی اور سمجھداری سیکھے نہیں ورنہ جس سے کوئی سوال پوچھا جاتا ہے اس کا دل چاہنے لگتا ہے کہ میرے میدے سے لے کر آنکھوں تک جتنا کچھ ہے وہ ابھی اسی وقت اڑے او لوں اور اکثر وہ جواب بد ہضمی کا سبب بنتا ہے جو لوگ سمجھداروں تجربہ کاروں کے پاس کچھ مدت اپنی زندگی کی گزار کر کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ صرف اللہ اللہ کرنا نہیں سیکھتے وہ ہر ہر بات سیکھتے ہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی سیکھتے ہیں کہ کس کو کس سوال کا کس وقت جواب دینا چاہیے یا نہیں اس کو نہیں دینا چاہیے اور دینا چاہیے تو کتنا دینا یہ جو اللہ کا خلیفہ بنایا ہے انسان کو ہم نے سے ایک ایک کو واہ اس کو طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے یہ عام طور پر لوگ بات اس کی تفصیلات سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کہ اللہ کا خلیفہ بننے کا کیا مطلب ہے پہلے تو اس بات کو سمجھیے کہ جو شخص اللہ تعالی کا خلیفہ ہے جو مخلوق جو حسی جس کو خلافت ملی ہے اللہ کی اسے بھرپور مناسبت ہونی چاہیے اس سے جس نے اس کو اپنی خلافت دی اس کے اندر ایک ایسی زبردست استعداد ہونی چاہیے کہ جس نے اس کو اپنا نائب بنایا ہے وہ اپنے اندر اس کی صفات کا عکش پیدا کریں اگر ہم ذرا اپنی شخصیت کے اس پہلو کی طرف توجہ کر لیں اور ہمیں ذرا احساس ہو دنیا بھر کے جھملوں میں پھنسنے سے پہلے اگر ہو جائے تو یہ کتنی بڑی بات ہے جو اللہ نے مجھ سے میرے بارے میں کہی ہے ایک اللہ کا نیک بندہ اپنا نمائندہ کسی کو بنا دیتا ہے اپنی خلافت کسی کو دے دیتا ہے تو اس کے کندھے اس بوجھ کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں باغو شل ہو جاتے ہیں اس قدر اس کو بوجھ محسوس ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا میں کیسے اس بوجھ کو سہوں گا کہاں وہ بزرگ کہاں وہ شیخ وہ رہبر وہ عالم ربانی اور کہاں میں ہر وہ شخص جس کو کوئی اللہ والے کی طرف سے اجازت و خلافت ملتی ہے وہ بالکل اپنے آپ کو اس نہیں سمجھتا روتا ہے گل ہے خوش آمد کرتا ہے اور برساں برس اس کے خوش آمد کے سلسلہ جاری رہتا ہے اس بزرگ سے کہ حضرت میری قائبوں کمزوریوں کو اللہ نے آپ سے چھپا رکھا ہے آپ نے اسی وجہ سے مجھے ایک خلافت کی ذمہ داری دے دی آپ اللہ کی قسم کھا کے کہ میں کہتا ہوں میں اس کا اہل نہیں ہوں حضرت ابھی یہ فیصلہ واپس لے لیجیے میں بالکل اس کا اہل نہیں ہوں اس میں کھاتا ہے تو جب ایک انسان کا نمائندہ بننا انسان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے تو اللہ کی خلافت لیکن چونکہ اللہ کے خلیفہ ہونے کا احساس آج کے کروڑوں انسانوں میں سے شاید کسی ایک کو ہو اس لیے ہر شخص اپنی ایک زندگی گزار رہا ہے اپنے حساب سے بہت سنجیدگی اور تفصیل کے ساتھ اللہ سے اپنے اس رشتے کو ہم نے کبھی سوچا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اس بات کو کسی نے سوچا کہ میں اپنے اللہ کا ایک نمائندہ ہوں اپنے آدمی کی چیخ نکل جائے کب کبھی کاری ہو جائے اس کی سمجھ میں نہ آئے کہ یہ کیا کہنے والا کہہ رہا ہے اور یہ قرآن میں اللہ نے کیا اعلان کر دیا جب انسان پہلے اس بات کو یاد کرے اور دکھے کہ میں کون ہوں میں اللہ کا خلیفہ ہوں اللہ تعالی کا ایک نمائندہ ہوں تبھی تو وہ پھر اس بار میں سنجیدہ ہوگا کہ میں اپنے اندر مناسبت تو پیدا کروں ورنہ یہ عجیب خلیفہ ہے اس لیے جب انسان اس پہلو پر ہم توجہ کریں گے اور اس کے لیے پھر معلوم کر کر کے کوشش شروع کریں گے کہ ہمارے اندر اللہ سے مناسبت پیدا ہو اللہ تعالیٰ کے صفات اور اخلاق کی کچھ جھلک ہمارے اندر آئے جس حد تک کسی بندے کے اندر آ سکتی ہے تب پھر وہ متوجہ ہوتا ہے ان اعمال کی طرف جن کو عبادت کہتے ہیں اور وہ گناہوں کو چھوڑتا ہے قبولیت میں لگتا ہے ذکر کا دعا کا تصویر و تلاوت کا اہتمام خاص کرتا ہے جس سے وہ جج کرتا ہے اپنے اندر اللہ کے اخلاق کی ایک جھلک اب اس کے اندر جو صفات پیدا ہونے شروع ہوتی ہے وہ حقیقت اللہ کی صفات ہے. اس کے اندر رحم دلی کا مرتبہ پیدا ہونا شروع ہوتا ہے رحم دلی دراصل اللہ کی ہے الرحمان الرحیم تو وہ ہے اب جتنے جس انسان کے اندر اللہ کا رنگ اترتا ہے اللہ تعالی جس صفات کا عکس جس کے اندر جس حد تک آس پاتا ہے وہ اس حد تک شفیق اور مہربان ہو جاتا ہے اس کائنات میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا رنگ محمد الرس اللہ میں تھا تو ان کے مزاج میں شقت رحمت اور پیار یہ کس درجے کا پیدا ہو گیا کہ اللہ تعالی نے خود اپنی رحمت کی ترجمانی کے لیے جو الفاظ پسند کیے تھے رعوف الرحیم یہ اللہ کے نام ہے اور یہ اللہ کے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت نرمی شفت اور پیار کی ترجمانی کرتے ہیں تو اس حد تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے اندر شفت اور رحمت آ گئی تھی اور اللہ تعالی کی رحمت کا ایسا عکش ان کے مزاج پر ان کے اخلاق اور ان کے دل پر پڑ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر وہی رعوف الرحیم والے دونوں نام جو اپنے لیے اللہ نے گویا پسند کیے تھے وہی دونوں نام اپنے محبوب محمد الرسول اللہ کو بھی دے دیے جَاءَكُمْ رسول عزیز العلیہ ماں ان تم حریف العلی تم دل منین رعف الرحیم اس آیت کے آخر میں جو روف الرحیم ہے یہ اللہ کے بارے میں نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ ہماری وسلم کے بارے میں درجہ بدرجہ جس شخص کے اندر اللہ کا نور جتنا اتر جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات اور اخلاق کا جتنا عکس کسی کے اندر آ جاتا ہے کچھ نہیں اس کے اندر مخلوق کے لیے رحمت شفقت اور پیار کا مارکہ ہو سکتا ہے اسی طرح مثلاً کسی سے کچھ امید نہ رکھنا دوسروں کے کام آنا لیکن دوسروں میں سے کسی سے اپنے لیے کچھ امید نہ ہماری توقعات ہماری امیدوں کا مرکز صرف اللہ کی ذات ہو جائیں باقی ہمیں کسی سے کوئی امید نہیں ماں باپ کو بھی اپنی اولاد سے کچھ امید نہ دل اللہ کے سوا ہر ایک سے نا امید اور ہر طرف سے یکشو ہو جائے کہ اس کی صفت اس کا اصل پر خود اللہ کی ذات اللہ کو کس سے کیا امید ہے اللہ کو کس سے کس نفع کے پہنچنے کا انتظار ہے اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو کھلاتے ہیں اڑی تو مینو تمون اللہ تعالیٰ تو تو کسی سے کچھ بھی احتیاط اور امید نہیں ہے کہ میں ان کو آج چلاؤں گا تو کل کو یہ میرے کام آئیں گے اللہ تعالیٰ کو کیا ہے تو یہ بہت اونچی الگی صفت ہے بہت زبردست چیز رہی ہے کھال خال کسی کو نصیب ہوتی ہے خال خال اس کا لفظ بول دینا ہم سب کے لیے بہت آسان ہے لیکن قلب ہر ایک سے بالکل مستغنی ہو جائے اور جب کسی سے کچھ امید ہی نہیں ہوگی تو امید کے پورا نہ ہونے پر جو شکایت ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہو شکایت کیوں ہوتی ہے شکایت کبھی ہوتی ہے جب ہمارے دل کو کسی سے امید ہوتی ہے اور وہ امید پوری نہیں ہو تو شکایت ہوتا. امید ہی نہیں ہوگی تو شکایت کیوں ہوگی یہ اللہ تعالی کی ان صفات کا تذکرہ ہو رہا ہے جو اس انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں جس کو اپنے منصب خلافت کا شعور ہو جاتا جو فکرمند ہو جاتا ہے کہ اللہ نے مجھ کو اگر اپنا خلیفہ بنایا ہے تو پھر میں پھر ایسی کوشش کر کے اپنے اندر وہ صفات پیدا کروں جو صفات اللہ کا خلیفہ بننے کے لائے مجھے بنا دیں جس سے میرا کنیکشن میں کہ رابطہ اپنے مالک سے ہو جائے اگر عام آن انسان بالکل بے پرواہ ہو کر زندگی گزارے کبھی سوچے ہی نہ ان بارے میں کبھی اس کے سامنے یہ مضمون بیان ہی نہ ہو پائے کبھی اس کی طرف اس کو توجہ ہی نہ ہو زندگی گزرتی جائے گی اور خلافت کے منصب کا ایک منٹ بھی ہو اہل ثابت نہیں ہوگا اور یہ بہت خطرناک بات ہے میں اسے اس تصور سے کاپ جاتا ہوں کہ اللہ ہو اکبر کہ اللہ تعالیٰ تو اتنا اونچا منصب دے اور ہم بالکل اس کی سو فیصد ناقدری کریں تو کیا اس کی جھانک سزا کے ہم مستحق نہیں ہوں گے جس انسان کو اس طرف توجہ ہو جاتی ہے وہ پھر اس طرح کی زندگی گزارتا ہے ایسے اعمال کرتا ہے ایسی محنت کرتا ہے ایسی علم کو حاصل کرتا ہے ایسی صحبتوں میں بیٹھتا ہے کہ اس کے نتیجے میں اس کے اندر اللہ کے اخلاق کی ایک جھلک پیدا ہونی چاہیے اللہ اکبر کتنا اونچا مقام ہے کہ بندگی اور ان معمولی مخلوق ہونے کے باوجود ہمارے اندر اپنے کریم رب کی صفات کا کچھ عکش آ جائے کچھ جھلک پیدا ہو جائے پھر یہ انسان کھا کر اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا کھلا کر خوش ہوتا اپنے حصے کا کھانا کسی مہمان کو یا کسی غریب کو کھلا کر اس انسان کو ایسی راحت ملتی ہے روحانی کہ جو اگر یہ خود کھا لیتا وہ کھانا کبھی نہیں مل سکتے تو یہ ایک یہ بھی اللہ کا ایک رنگ ہے کیونکہ اللہ کھاتا نہیں ہے کھلاتا ہے اللہ تعالی خود نہیں پیتا ہمیں پلاتا ہے خود نہیں پہنتا ہمیں پہناتا ہے خود نہیں سوتا ہمیں سناتا ہے دنیا بھر کی نعمتیں چیزیں اللہ نے اپنے لیے کچھ نہیں بنایا ہمارے لیے بنایا تو یہ رنگ انسان کے اندر آنے لگتا ہے کہ وہ صرف اپنے لیے نہیں جیتا اس کی تمناؤں کا جو دائرہ ہے وہ بہت وسیع ہو جاتا ہے اس کی محبتوں کا اس کی فکر مندیوں کا وہ اگر کماتا ہے تو صرف اپنے لیے نہیں کماتا وہ اس نیت کے ساتھ اس شوق میں کماتا ہے کہ کبھی تو میں کچھ اللہ اپنے کمزور بھائیوں بہنوں کی خدمت کر پاؤں گا جب میرے ہاتھ میں کچھ ہوگا اسی نیت سے کماتا ہے الفاظ سن لینا میرے لیے یا میرے جیسوں کے لیے بول دینا بہت آسان ہے لیکن کیسے میں ایک ایک جملے پر روک کر رک کر آپ کے ذہن کو روکوں کہ دوسروں کی غریبوں کی خدمت کے لیے کمانے کی نیت کرنے والا لاکھوں کے مجمع میں کوئی ہے آج کچھ پیسے کبھی کسی کو دے دینا یہ الگ بات ہے اس तो تو پھر بھی کچھ نہ کچھ تعداد ہے لیکن اسی نیت سے کاروبار کرنا کمانا ہی اس نیت سے یہ کون کرتا ہے یہ تو بالکل یہ صرف وہ کرے گا جس کو خلافت کا شعور ہو مشہور واقعہ آئے آپ بار بار سن چکے ہوں گے کہ ایک غریب پریشان حال صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی ضرورت مندی اور پریشانی کا اظہار کیا اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ بھی نہیں تھا جو آپ اپنے ضرورت مند صحابی کو ضرورت مند صحابی کو دے دیتے تو آپ نے یہ فرمایا کہ تم اسمان کے پاس چلے جاؤ اور کہہ دینا کہ میں نے بھیجا ہے اور اپنی ضرورت کا اظہار عثمان سے کر دینا بہت اچھا چلے گا دروازے پر جب بھی ایک بار دو بار تین بار انتظار کے باوجود دروازہ نہیں کھلا وہ واپس آ گئے کیونکہ یہی شریعت کا حکم ہے لیکن جتنی دیر وہ دروازے پر کھڑے رہے ان کو اندر سے کچھ آواز آئی, آتی رہی جس سے وہ اتنا سمجھ گئے کہ حضرت عثمان اپنی بیوی کو اس بات پر تھوڑا ڈانٹ رہے ہیں کہ تم نے یہ چراغ بجھا چوں نہیں کیا اتنی دیر یہ چراغ جلتا رہا ضرورت نہیں تھی تو یہ تیل تو ضائع ہو گیا نقصان ہو گیا اس طرح کی کسی بات پر حیرت عثمان اپنی بیوی سے کچھ بات کر رہے تھے تو وہ صاحب سوچنے لگے کہ ان کے پاس کیا ملے گا لہٰذا وہ واپس اللہ کے رسول کے پاس آ گئے حضور نے پوچھا کہ کیا ہوا تو انہوں نے یہ بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ مجھے تو ان کی باتیں سن کر ایسا لگا کہ اس وقت تو ان کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ کچھ مدد کر سکیں میں تو ان کو کیوں شرمندہ کروں اس لیے واپس آ گئے حضور مسکرائے اور کہا کہ تم پھر جاؤ اور جا کر ذرا تسلی سے پھر سے آواز دو سرام کرو عثمان گھر میں ہوں گے تو باہر نکلیں گے دوبارہ گئے اور اب جو انہوں نے دستک عثمان دکھائے گا خیریت پوچھی کیا مقصد ہے آنے کا تو انہوں نے بتایا کہ میں اس وقت بہت پریشان ہوں اللہ کے رسول کے پاس گیا تھا انہوں نے آپ کے پاس بھیجائے بس یہ سنتے ہیں حضرت عثمان نے ڈھیر سارا سامان کھانے پینے کا غلہ اور جھی اور شہد اور تیل جو کچھ بھی ہو ضروریات ہوتی ہیں وہ بہت وافر مقدار میں ان کے لیے جمع کروایا اور دیا تو اب وہ اپنے آپ کو روک نہ سکے بے تکلف لوگ تھے انہوں نے کہا کہ جب ایک بات بتائیے سامان پہلے لے لیا یہ بھی آپ لوگ کبھی غلطی مت کیجیے گا سمجھداری یہی ہے کہ پہلے وہ سامان لے لیا اس کے بعد پوچھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آیا تھا اور گستا سی ماف باہر مجھے آپ کی آواز آ رہی تھی کچھ چھوٹے چھوٹے مکان ہوتے تھے اور آپ لگتا تھا کہ جیسے کسی کو تمبی کر رہے ہیں شراب کے پیڑ پر تو میں تو الٹے قدم حدور کے پاس واپس چلا گیا کہ وہاں کیا ملے گا اور اب تو ماشاء اللہ آپ اتنا سامان مجھے دے رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس بہت کچھ ہے تو اتنے سے تیل پر جھگڑا حضرت عثمان نے کہا کہ میرے بھائی ہم جو کچھ کماتے ہیں اپنے لیے نہیں کماتے ہمارے ارادہ ہی نہیں ہوتا اپنے لیے کمانے کا ہم تو کماتے ہی اس لیے ہیں کہ جتنا ہو سکے گا اللہ کے بندوں اور بندیوں کی خدمت کریں گے اور دین کے تقاضوں پر خرچ حضرت عثمان ص اللہ نے بہت دولت دی تھی اور کاروبار کا برا شریقہ کیا ملکوں ملکوں میں کاروباری لوگ ان پر بہت بھروسہ کرتے تھے بہت بھروسہ دیتا. تو یہ وہ یہ وہ رنگ ہے یہ تو اللہ کے خلافت کے رنگ یہ وہ رنگ ہے تو جب انسان کے اندر اللہ سے اپنے اس رشتے کا احساس پیدا ہو چاہے مرد ہو چاہے عورت اور وہ پھر ان اعمال کے ذریعے جن سے یہ رنگ پیدا ہوتا ہے جن کا میں ابھی تبکرہ کرنے کی کوشش کروں گا جن اعمال کے کا ایک سیزن ہے رمضان مبارک اسی لیے میں نے ان دونوں مضمونوں کو چھوڑنے کی کوشش کی کہ جب انسان کثرت سے وہ امال کرتا ہے تو ان امال کے نتیجے میں انسان کے اندر اللہ تعالی کی سفات کا اکثر پیدا ہونا شروع ہوتا ہے یہ کتنی بڑی بات اللہ سے سفات کا عز اللہ کے اخلاق کریں کسی نیک انسان کے صفات کے عرص پیدا ہو جائے تو ہماری تو نجات کے لیے سعادت کے حصول کے لیے بالکل کافی کہ جائیں کہ خود اللہ تعالی کی صفات کریں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے ستار بہت سب کچھ جانتا ہے ہمارے عیبوں کو چھپاتا جاتا ہے چھپاتا جاتا ہے تو جس انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی خلافت کا رنگ آتا ہے شعور پیدا ہے اس کو اس رشتے کا ایک احساس اور ادراک پیدا ہو جاتا ہے اس انسان کے اندر ایک شفت یہ بھی پیدا ہوتی ہے کہ وہ کسی کا کوئی عیب کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا بالکل بلکہ عیب چھکانے سے آگے بڑھ کر اس ایب کو عیب ہی تسلیم نہیں کرتا کوئی نہ کوئی عذر تلاش کر لیتا کوئی نہ کوئی عہد کوئی نہ کوئی جواز دی. اپنے عیبوں کے لیے نہیں دوسروں کا دوسرے کا کوئی عیب سامنے آیا تو آدمی اس کے لیے کوئی نہ کوئی تعمیل کر لیتا یہ ایک مزاج بڑا شریفانہ مزاج ہے ایسا انسان خوب جڑتا اور جوڑتا ہے اور ایک ٹول بن کے رہتا ہے کسی کا بھی کوئی چیز سامنے آتی ہے تو کوئی نہ کوئی اس کا ازل نکال لیتا ہے ہاں وہ اصل میں یہ مسئلہ ہے ذرا اس وجہ سے کچھ ایسا ہے باقی تو وہ بہت بہترین انسان ہے اگر یہ مزاج انسان کا نہیں ہوتا تو دوسروں کے عیبوں کو مشہور کرنے کی عادت پر ہے اور دوسروں کے عیبوں کو بڑھا چڑھا کر سوچنے اور بیان کرنے کی بیماری پر کہاں حضور تلاش کر ہم اللہ تعالیٰ نے تو کتنے انسانوں کے حضور قرآن میں بیل انسان ہو اکثر شعین جد علا ایک واقعہ ہے جس کو پتہ مندر میں بیان کر کے اللہ وہ تفصیل نہیں بیان کروں گا اللہ تعالیٰ نے خود انسان کا ایک پیش کیا ہے انسان کے مزاج میں ذرا جھگڑنے اور بحث کرنے کی عادت ہی ہے کہیں کا خود قد انسان انسان کا تو مزاج ہی جلد بازی کا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے الزامات نہیں ہیں یہ اضر ہے کھل کل انسان وہ حلوا رمت سے ہو شبر و جزوا وہ رمت ارے انسان تو پیدا ہی ایسا کیا گیا ہے کہ اس کی طبیعت میں ہال جانا جلدی متاثر ہو جانا ہے ذرا کوئی پریشانی آئی گھبرا لگتا ہے اور ذرا کچھ کامیابی ملی اتنا نہیں لگتا ہے یہ اضر پیش کر رہا اللہ اللہ میاں ہمارے ایسے ہی عذر قیامت کے دن بھی ڈھونڈ لے آخرت میں تو بچ جائیں اس کی پکڑ ایک ماں اپنے بچوں کے لیے کس پرکر عذر ڈھونڈتی ہے اللہ کی پناہ اوف, او, اولاد چاہے جتنی بگڑ جائے کوئی اگر اس سے آ کے کہتا بھی ہے یا کہتی بھی ہے ذرا فکر کرو تمہارا بیٹا بہت بگڑ گیا تو ماں کہتی ہے میرا بیٹا ایسا نہیں تھا کہ تو جب سے پناہ سے دوستی ہوئی ہے تب سے گڑبڑ ہو جس دوست کی طرف اشارہ کر رہی ہے وہ ایک چھوٹا سا شاگرد بنا ہو اس کے بیٹے کا لیکن ماں کا مزاج ہے یہ مزاج ہر انسان کا دوسرے سب انسانوں کے لیے آ جاتا ہے اگر ان کے اندر اللہ کے اخلاق کا رنگ آئے ہر انسان میں کچھ کمزوریاں کوئی بڑے سے بڑا بزرگ بھی ایسا نہیں ہو سکتا جس کے اندر ایک دو بشری کمزوریاں باقی نہ رہ جائیں یعنی اب آج تو حال ہاں یہ ہے کہ شاگردوں اور مریدوں کی پوری نگاہ ڈھونڈتی رہتی ہے اپنے استاد اور شیخ کی کسی کمزوری جب یہ خانقاہ شروع ہوئی اور اس کے دو سال کے بعد یا دو تین سال کے بعد ہمارے ملک کے بہت بڑے بزرگ اور شیخ سے یہ خدمت میں میری حاضری ہوئی ملاقات کے لیے گیا میں تو انہوں نے فاقا کے حالات پوچھے بہت خوشی کا اظہار کیا وغیرہ وغیرہ لیکن پھر ایک عجیب بات تھی انہوں نے کہا, آپ کی ہمت کی ہے اللہ تعالیٰ مدد کرے اور شر سے حفاظت فرمائے انہوں نے کہا کہ ہم میں نے تو اب تک اپنے خانقاہ میں قیام والی خانقاہ بالکل نہیں بنائی آؤ مل کے جاؤ ٹھہرنے کا انتظام میں نے بالکل نہیں دا. اور یہ بھی کہا انہوں نے کہ اس دور کے زیادہ تر مشائق میں یہی طریقہ اختیار کیا ہوا ہے اب میں چونکا بالکل میرے لیے ایک نئی بات تھی انہوں نے فرمایا اور بالکل صحیح فرمایا تاکہ آج کل مریدین آتے تو بظاہر اپنی اصلاح کے لیے ہیں لیکن تین دن کے اندر اپنے شیخ کی اصلاح شروع کر دیتے ہیں بالکل صحیح تھا تین دن بھی غالباً کس نظر سے انسان دیکھے اپنے بڑوں کو اگر اولاد اپنی ماں اور باپ کی کمزوریوں کو دیکھتا ہے سیکھ پائے گا کچھ کوئی انسان دنیا میں سو فیصد کمزوریوں سے پاک صاف ہو جائے یہ ناممکن یہ بالکل ناممکن بہت مغلوب ہو جاتی ہیں کم ہو جاتی ایک آدھ کمزوری رہتی ہے اب جس جب حال یہ ہو کہ اپنے استاد ماں باپ ان کی کمزوریوں پر کو ڈھونڈنا ان کو بڑھانا جب یہ کیفیت ہو تو آپس میں ایک دوسرے کی کمزوریوں کے بارے میں ہمارا رویہ کیا ہوگا یہ ایک اللہ تعالی کا یہ جی بہت عظیم صفت ہے کہ اپنے کروڑوں اور اربوں بندوں کی کروڑوں کمزوریوں کو وہ ہر وقت دیکھتا ہے ہر ایک کچا چٹا اللہ کا نا جانتا ہے مگر چھپایا رہتا ہے یہ چھپانا یہ اللہ کے اخلاق کا ایک بان ہے اور وہ دھیرے دیر دھیرے منتقل ہوتا ہے اس انسان کے اندر جس کو اللہ سے اپنے رشتے کا شعور ہو جاتا ہے اور پھر وہ ان اعمال میں ٹھیک سے لگتا ہے پھر سے اللہ تعالیٰ کی اسفاق کی تجلیات انسان کی طرف متوجہ اور دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ کے اخلاق اس انسان کے اندر انسان کے چھوٹے سے ظرف کے مطابق منتقل ہونا شروع ہو غلطیوں کو معاف کر دینا آپ سوچیے ذرا اللہ تعالیٰ ہماری کتنی غلطیوں کو روزانہ معاف کرتے ہیں اگر ہر ایک کا پکڑ کرنے لگے تو ہم تو زندہ ہی نہ رہ پائیں تو ایک دوسرے کے ساتھ بھی جو برتاؤ ہوتا ہے یہ والا غلطیوں کو معاف کرنے والا یہ بھی اسی کے بقدر ہوتا ہے جس انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کا کچھ جھلک پیدا ہونی چاہیے اسی اعتبار سے انسان وہ انسان لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا شروع کرتا شوہر سے بھی غلطی ہوتی ہے بیوی بی کے حق میں بالکل ہوتی ہے ہر شوہر سے سوائے آپ حضرات آپ کے رویے سے یہی لگ رہا ہے کہ نہیں حضرت ہم سے تو غلط بلکہ سب بدماش ہماری جو بیوی ہے آپ الٹے لٹک جائیں تب بھی میں یہ بات نہیں مانوں گا غلطیاں آپ سے بھی ہوتی ہیں غلطیاں آپ کی بیوی ہوتی ہیں لیکن مصیبت کیا ہے نہ آپ معاف کرنے کو تیار ہیں اور نہ وہ منہ کی اماں وہ بھی بات کیا بتنگڑ بناتی ہیں ماشاء اللہ اور جب تک وہ روزانہ آپ کی شکایت اپنے میکے میں اپنی اماں دادی نانی بلکہ قبرستان جا کر پردادی کی خبر کے پاس آپ کی شکایت نہ کر لیں ان کا کھانا ہی ختم نہیں ہو ادھر آپ بیٹھتے نکلے اور ادھر ایک بس کوئی خیریت پوچھنے کی غلطی کر لے بس اسی لیے عورتوں سے خیریت پوچھنا سمجھداروں کی بات نہیں ہے ایک بار کو غلطی کر لے گئے کیا حال خیر ارے خیریت <تصفيق> حضرت علیہ السلام کی شادی بھی ایسی ہی کسی سے ہو گئی تھی اچھے اچھوں کی قسمت میں ایسی لکھی جا سکتی ہیں آپ پریشان نو حضرت علیہ السلام سفر کر کے آئے لمبا سفر کر کے مکے مقدم اپنے بیٹے اسماعیل کے گھر پر گئے دروازے پر دستک بھی حضرت اسماعیل گھر پر نہیں تھے ان کی بہو نکلی دروازے پر وہ تو پہچان بھی نہیں تھے کون ہے حضرت ابراہیم گھر کے اندر داخل ہی نہیں ہوئے اس لیے کہ جب شوہر نہیں ہے اکیلی بہو گھر میں تو تو اندر جانا چاہیے تو میں باہر کھڑے کھڑے بات کر لی اور بس غلطی کیا ہوئی ابراہیم اسلام کے خیریت پوچھ اور بس بھری بیٹھی تھی جیسے کوئی بیچارا چلے میں نکل جائے چار مہینے کے لیے نکل جائے اور اس کے بعد اس کی بیوی سے کوئی خیریت پوچھے میں پھٹ پڑی ہوں ابراہیم اسلام کی بہو آج جو عورتیں سن رہی ہوں گی وہ سوچ رہی ہوں گی کہ ہمارا مقام تو بہت بلند ہم وہی تو کرتے ہیں جو حضرت جسماعیل کی بیوی نہیں کیسے کہ آپ ہم کو کیا بنانا چاہیے نہیں نیکوں کی بیویاں بھی ان کی درجات کی بلندی کے لیے ہو سکتی ہیں آپ جیسی حضرت مرزا مظہر جانے جاں بہت عظیم ترین yeah. امام تھے علم کے بھی اور روحانیت کے بھی بہت اونچے مقام کے بزرگ تھے مگر اللہ کی پناہ کیسی خطرناک بیوی تھی اوہ اوہ اوہ اللہ میری اور آپ کی نسلوں تک کو بچائے ادھر حضرت مرزا مغل باہر سے علوم و معرفت کی بارش کر کے لوگوں کے دل کو بدل کر لوگوں کے اخلاق کا تجیاں کر کے حدیث و قرآن کا دخ دے کر گھر میں داخل ہوئے اوڑھ مہا بھارت شروع جب بہت زمانہ ہو گیا اور اصلاح کسی طرح نہیں ہو پائی تو کچھ قریبی لوگوں نے حضرت لگا کہ حضرت ایسے ہی موقعوں کے یہ تو طلاق رکھی گئی تو طلاق کا قانون ہے کس لیے آپ چھٹکارا دیجیے گی اور چھٹکارا حاصل کیجیے گی ایک بہترین صالح عورتیں آپ کے لیے حاضر ہوں کیا بات فرمائی ایک بات تو انہوں نے یہ فرمائی کی دیکھو کیا میں نہیں جانتا ہوں کہ طلاق ایسے ہی مسئلہ کے لیے کیا مجھے یہ مسئلہ نہیں ماروں بیسوں تیسوں سال ہو گئے مجھے جھیلتے ہوئے میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں تلاش دے دوں گا تو اس کا نکاح جس کسی دوسرے کے ساتھ ہوگا اس کو تکلیف ہوگی تو وہ تکلیف میں اگر سہ لوں اور ایک مسلمان بھائی کو تکلیف سے بچا لوں تو اللہ میری مغفرت چلے میں اس وجہ سے برداشت کروں دوسری بات انہوں نے یہ فرمائی کہ دیکھو میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ اللہ تعالی کے ہر کام میں بڑی حکمت اور مر ہے مجھے باہر کی دنیا میں بہت عزت ملتی ہے احترام ملتا ہے عقیدت ملتی ہے ہزاروں ہزار میرے شاگرد ہیں شاید اللہ نے میرے لیے یہ بہتر سمجھا ہو کہ میں جب گھر کے اندر جاؤں تو مجھے تھوڑی ذلت، تھوڑی رسوائی تھوڑی شرمندگی تھوڑی اذیت تھوڑی تکلیف برداشت کرنی پڑے تاکہ میرے اندر کوئی تکبر نہ آنے پائے تو میں اللہ کی طرف سے اپنی اصلاح و نفس کے بگڑنے سے روکنے کا ایک انتظام سمجھ کر اپنی بیوی کو اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھتا ہوں اللہ بس یہ کیا چیز ہے یہ ہے وہ چیز جس کو میں عرض کر رہا ہوں ایک دوسرے کو معاف کرنا ایک دوسرے کو برداشت کرنا ایک دوسرے کی کمزوریوں کے لیے عذر تلاش کرنا ہم سمجھتے نہیں ہیں جب یہ موضوع نکل آیا تو میں ارض کروں چونکہ میرے پاس اور بہت سے ایسی عورتوں کے خطوط آتے ہیں جو بہت پریشان ہیں اپنے شوہروں سے اپنی ساس سے اپنی نندوں سے اپنے سسرال वालों والیوں سے اور کچھ مرد پریشان ہوتے ہیں اپنی بیویوں سے ایک بات سمجھنے کی کوشش کرو اگر ہمت ہو تو دیکھو کل بھی میں نے کسی کو سمجھایا تھا کوئی بھی ایسی کیفیت اور حالت انسان پر زندگی میں آئے جس سے اس کو پریشانی ہوتی ہو چاہے وہ روزے کی تنگی ہو کاروبار کرنا چل پانا ہو یا اور کوئی پریشانی تو ان پریشانی اس پریشانی کو اس پریشانی کی مدت کو صحیح قلبی کیفیت کے ساتھ گزار دینا یہ کامیابیوں کے دروازے کھلتا ہے اس کو اس طرح قبول کرنا چاہیے کہ میرے اللہ نے میرے نفس کی اصلاح کے لیے ویسے تو مجھے اللہ نے بہت نعمتیں دی مجھے اندھا نہیں بنایا مجھے ڈونگا نہیں بنایا مجھے بہرا نہیں بنایا مجھے لنگڑا نہیں بنایا مجھے اپاہج بھی بنایا چلتا ہوں پھرتا ہوں بولتا ہوں یہ سب کچھ اللہ نے نعمتیں دی ہیں لاکھوں نعمتیں دی ایک پریشانی اللہ نے مجھے دی ہے شاید اس لیے دی ہے کہ اسی پریشانی کو میں اگر برداشت کر لوں صبر کر لوں راضی رہوں اور اپنے اللہ سے اور اپنی قسمت سے ناراض نہ ہوں اللہ سے پر امید رہوں تو یہی چیز میری اصلاح و مقفرت کا سبب بن جائے گی تو میں اس پریشانی کو بھی اللہ کی اپنی احمد سمجھوں گا اگرچہ یہ دعا مانتا رہا کہ اللہ میاں آپ جانتے ہیں میں کمزور ہوں میں بہت دن تک پریشانی کو جھیل نہیں پاؤں تو میری اصلاح و تربیت کا کوئی آسان طریقہ اختیار کر لیجئے اس پریشانی کی نعمت کو کسی اور نعمت سے بدلتی ہے یہ میں جانتا ہوں کہ یہ پریشانی بھی نعمت ہے لیکن میری برداشت کم ہے میں بہت کمزور بنتا ہوں میری ہمت بہت پست ہے اس لیے آپ اس راستے سے میری تربیت کرنے کے بجائے اللہ بہتر یہ ہے دعا کرتا ہوں کہ آپ ذرا آسان راستے سے میری تربیت کر دیں مانگتا تو یہ رہے لیکن جب تک اللہ تعالی کی طرف سے اس نعمت کو کسی اور نعمت سے بدلا نہ جائے جب تک حالات کا رخ اس پہلو سے بہتر نہ ہو جائے تب تک وہ اطمینان کے ساتھ زندگی عزم و حوصلے کے ساتھ گزارتا رہے بہت زیادہ اس کو محسوس نہ کرے بہت زیادہ اس کا رونا نہ روئے بہت زیادہ اس کی اس کا تذکرہ کسی سے نہ کرے یہ اگر نصیب ہو جائے کسی عورت کو یا کسی مرد تو زندگی گزر جائے اور اسی باہ میں مغفرت بھی ہو جاتی ہے اصلاح بھی ہو جاتی ہے بڑی, بڑی ترقی ہو جاتی ہے اخلاقی اور روحانی طور پر آپ دیکھیے یہ دلی ہو اشترنا ہو دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہو اس طرح کی جو صفات جن کا میں نے تذکرہ کیا اور بہت سی وہ صفات جن کا تذکرہ نہیں ہو سکا اللہ کی جو صفات ہیں اصل میں فہارت ہے عفقت و پاک گامی ہیں جو جو سخا ہے عفو درگزر ہے رحم و کرم ہے ہمدردی ہے اس ہے یہ سب اللہ کے اخلاق ہے عیبوں کو چھپانا ہے غلطیوں کو معاف کرنا ہے اپنے حقوق کو معاف کرنا ہے. اللہ اپنے کتنے حقوق کو معاف کرتا ہے تو اگر میرا کوئی حق ادا نہیں کر رہا تو میں اسے معاف کر دوں خود میں دوسروں کا پدا کرنے کی پوری کوشش کروں ایمانداری کے ساتھ تو یہ اللہ تعالی کے جو یہ رنگ ہیں اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں انسان کا ایک مزاج ہے کہ انہیں اخلاق میں انسان کو حقیقی راحت محسوس ہوتی ہے روحانی خوشی جو ہوتی ہے بہت بڑھیا کھانا خود کھا کر بے شک مزہ آتا ہے لیکن کسی غریب کو ٹھنڈا پانی پلا کر جو روحانی خوشی ہوتی ہے وہ خود بڑھیا کھانا کھا کر کے یہی تو رنگ ہے جس کو میں اللہ کا رنگ کہہ رہا ہوں کیونکہ اللہ خوش ہوتا ہے بندوں کو کھلا کر ویسے ہی یہ انسان خوش ہونے لگتا ہے ان صفات کی وجہ سے یہاں تک کہ اگر کسی انسان کے اندر خود اللہ تعالیٰ کی یہ صفات نہیں پیدا ہو پاتی تو کم سے کم اتنا ضرور ہے ہر زمانے کا انسان ایسے لوگوں کو جن کے بارے میں اس کا گمان یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کے اخلاق کا یہ رنگ ہے تو ان لوگوں کو کے سامنے پلکیں بچھاتا ہے ان کا ادب کرتا ہے ان کا احترام کرتا ہے ان کو اپنے سے بہت زیادہ خوش نصیب سمجھتا ہے اسی وجہ سے اللہ تعالی نے ہم انسانوں کے اندر یہ ربانی اور ملکوتی انصر رکھا ہے نفق تو پی میر اللہ اکبر آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے یہ اشارہ کیا کہ ان پتلے جو مٹی کا پتلا بنایا اللہ نے تو اس کے اندر اللہ نے اپنی روح کا ایک حصہ پھونک دیا اللہ بہتر جانے اس کی تفصیل کیا ہے ہم نہیں سمجھتے ہم اتنا جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب راز کی طرف اشارہ کیا ہے اور یہ راز اس قسم کے راز ہو راز ہوتے ہیں جن کی تفصیل جاننے کا کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے جن کی تفصیل جاننے کی ہم میں صلاحیت نہیں اتنا ہم کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روزہ اللہ تو پھر تو سارے انسان آدم کی اولاد اب اللہ تعالی کی روحانیت کا اثر ہمارے اندر موجود ہے اور اللہ کی روحانیت کو لے کر ہم گناہ سکتے ہیں اللہ دیکھو ایک تو یہ ہے کہ فرشتوں کا عنصر ہمارے اندر ہے اور ایک اس سے بھی ہلے کی بات جس کو زیادہ تقسیب سے پھیلا کر بیان کرنا اور اس کی حقیقت کو سوچنا یہ دونوں چیزیں خطرناک ہیں کی انہیں چیزوں کے پیچھے تو قومیں پڑ گئی تھیں جس کی وجہ سے ان کے اندر شپ پیدا ہو جو انداز اختیار کیا ہے اور یہ بات اگر علماء کچھ ہوں یہاں تو یہ ان کے لیے بہت اہم بات ہے قرآن مجید کا جو عجیب و غریب انداز ہے پچھلی کتابوں کے مقابلے میں جو قرآن نے ترج اختیار کی وہ یہ کہ ایسی باریک باتوں کو بالکل بند بند لفظوں میں کہیں اشارہ تو کر دیا لیکن کھول کر بیان نہیں کیا اور اس کی طرف توجہ کو مرکوز بھی نہیں کرایا کیونکہ یہ راز وہ ہوتے ہیں کہ جن رازوں کو سمجھنا اس عالم میں انسانوں کے بس کی بات یہ راز بالکل نہ بتایا جاتا بندے کا اللہ سے رشتہ تو بہت کمی بھی رہ جاتی اور راز کی تفصیلات کھول کر بیان کر دی جائیں تو اسی کے نتیجے میں تو یہ ہوتا ہے کہ جو اچھا بزرگ انسان نظر آتا ہے اسی کی پوجا شروع ہو جاتی ہے اور جب اس سے پوچھو کہ بھائی یہ انسان کی پوجا کیوں کر رہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ سمجھتے نہیں ہو ہم انسان کی پوجا نہیں کرتے ان کے اندر جو پرم آتما ہے اس کی پوجا کرتے پرماتما ان جو پرم ہے یہ اصل میں پرم آتما سے بنا اب وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو سجیو مورتی ہے اس کے اندر جو بھگوان ہے ہم اس کی سامنے جھک رہے ہیں بھائی آپ کیا سمجھتے ہو آپ وہاں بھی لوگ ہو آپ سمجھ نہیں پاتے روحانی قسم کی باتوں ان کا یہ جواب ہوتا ہے اور زیادہ میں نے اور تفصیل سے بیان کیا تو آپ بھی گلابی بن جاؤ ان باتوں کو پچھلی کتابوں میں جو خدا کی طرف سے اتری تھیں یہ نہیں کہا جاتا ہوا کیا تھا اس قسم کی باتوں کو جو بالکل رازائیں سربستہ ان کو بند بند لفظوں میں اس وقت بھی بیان کیا گیا لیکن اس کے جو ان کے بعد میں آنے والے علما گزرے واوین علما بھی نہیں کہنا چاہیے جو لوگ عوامی تقریریں کرتے ہیں انہیں سیدھی سادھی بات کے کہنے میں زیادہ مجمے سے داد نہیں ملتی تو اس کو خوب بڑھاتے چڑھاتے ہیں اس میں خوب نمک مرچا گرم مسالہ اور تڑکا تو اس سے مجمع ڈھونڈتا ہے خاص طور پر ہمارے ملک کا تو عجیب عجیب بات تو بڑھایا جاتا ہے اب محرم کی تقریبات سنو سیدنا حسین رضی اللہ حسن کی شہادت جب بیان کی جاتی ہے او کیا مقررین کو مشق کرائی جاتی ہے اور کیا سامنے بیٹھے والا مجمے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اگر نیو آنسو نہیں نکلنے تو پیاس لے کے بیٹھو رو ماسم کرو چیکھو چلاؤ اس جینب وہ سکرا اور کبرا اور کبیر بی بی اور بیوی علی اکبر اور پناہ پن گھوڑا اور چیز پکان مچتی ہیں جیسے اعظم علیہ السلام سے کر قیامت تک کوئی شہید نہیں کوئی حادثہ دنیا میں نہیں ہوا کوئی جنگ نہیں ہوئی کوئی ظلم نہیں ہوا کچھ ہوا ہی نہیں نہ عہد یادیں نہ خندق یادیں نہ حنین یادیں نہ بدر یادیں نہ عمر کی شہادت یادیں حمزہ کی شہادت یادیں نہ ان کا پیٹ کاٹ کے کلیجی نکال کر چبانا یاد ہے اور نہ ناستان کاٹ کے گلے کا ہار ایک ہی شہادت ہوئی ہے میدان کربلا یہ جب داستان کو طول دینے کی جو مقدروں کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے ایسے میں تو لکھنؤ کا نا اور لکھنؤ ایسے ذاکروں اور مقدروں کی تربیت کا عالمی مرکز ہے oh, oh. میرے بہت سے شیعہ دوست بھی ان علماء سے میں کہتا ہوں کہ بھائی کیا کھاتے ہو آپ لوگ تو جو بے تکلف ہے وہ کہتے ہیں مولانا ارے آپ ہماری روزی بھی کیوں لاپ مارتے سال بھر کا سیزن ہے ہمارا آپ اسی میں نظر لگا تو یہ جو پچھلی کتابوں کی تشریح کرنے والے واحد نے ان مختصر روحانی اور غیبی مضامین کے لیے ان کتابوں میں آئے ہوئے اشارات کو ایک پڑھا چڑھا کر جو بیان کیا اس کے شرک کے دروازے کھلے محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء نے یہ غلطی ہوئی چنانچہ ایسے ایسے مضامین کو علماء نہ تفسیر میں کھول کر بیان کرتے ہیں نہ عام مجموعوں کے سامنے بیان کرتے ہیں اور اسی لیے ہمارے علماء پران مجید کی تفسیر میں ان کتابوں پر زیادہ اعتماد کرتے ہیں جن کے لکھنے والے علماء پر احتیاط کا غلبہ جو محتاط رہے ہیں جو وجد میں آ کر بہت زیادہ متشابیہات کو کھولتے نہ ہوں جو ایسی چیزیں جو ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آ سکتی ان کی تفصیلات کا بیان کرنا یہ بہت گمراہیوں کا دروازہ کھولنا ہے انسان کے اندر یہ جو ایک پہلو رکھا گیا فرشتوں والا یہ اسی لیے رکھا گیا کہ ایسے اخلاق کا ایک پرتو انسان بن سکے اور اس میں یہ صلاحیت رکھی گئی اب ایک بات دوسری اور سمجھیں انسان اللہ کا نائب ہے نمائندہ ہے اس بات کو اور اس کے تقاضوں کو کسی حد تک ہم سمجھ گئے کہ اس منصب اور رشتے کے تقاضا یہ ہے کہ انسان کے اندر اپنی اس تعداد کے مطابق اللہ کی صفات کا کچھ نہ کچھ رنگ پیدا اب خلافت کے منصب کا ایک دوسرا تقاضا دوسرا تقاضہ یہ ہے کہ انسان کو اس جگہ سے بھی مناسبت ہونی چاہیے جس جگہ کی ذمہ داری دے کر وہ بھیجا گیا جہاں اس کو یہ فرض انجام دینا ہے اس مخلوق سے بھی مناسبت ہونی چاہیے انسان جس مخلوق کے درمیان رہ کر اس کو اللہ تعالی کے خلافت کی ذمہ داری ادا کرنی ہے آپ کسی ملک میں حکومت کیسے کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ کو اس ملک کی معلومات نہ ہو تو اب انسان چونکہ اس کائنات کو سنبھالنے کے لیے بھیجا گیا اس دنیا کو سنبھالنے کے لیے بھیجا گیا اور اللہ نے اپنا نائب دے کر اختیارات کے ساتھ اس کو بھیجا فنا سے تعملون کہ جاؤ ہم دیکھتے ہیں کہ تم کیسے اس دنیا کو چلاتے ہو تم کو ہم نے انصاف کا بھی اختیار دیا ہے اور ظلم کا بھی اختیار دیا تم چاہو تو ظالم بن جاؤ چاہو تو منصف بن جاؤ ہم نے تم کو اچھائی اور برائی دونوں کی صلاحیتیں دے کر اسی لیے بھیجا اسی وجہ سے انسان کے اندر حیوانی عنصر رکھا گیا تاکہ جس جگہ بھیجا گیا ہے وہ جس مخلوق کے بیچ میں اس کو رکھا گیا ہے جس کی تولیت اور ذمہ داری انسان کے کندھوں پر ڈالی گئی ہے وہ انسان ان مخلوق کی خواہشات اور ضروریات بھی اس کے اندر ہوں وہ سمجھ سکے اسی لیے انسان کو بھوک بھی لگتی ہے پیاس بھی لگتی ہے کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے سوتا بھی ہے اس کے اندر ایک جنسی خواہش بھی رکھی گئی ہے تو حیوانوں کی جو خصوصیات ہیں وہ بھی انسان کے اندر اور فرشتوں کی جو خصوصیات ہیں وہ بھی انسان کے اندر اور یہیں سے اب سنیے اصل بات ایک کشمکش ہر انسان کے اندر ہوتی ہے ایک جنگ چلتی ہے فرشتوں کا عنصر انسان کو نیکیوں کی طرف جیستا ہے اوپر کی طرف کھینچتا ہے آل بالا کی طرف کھینچتا ہے پاک اعمال اور نیک اعمال کی طرف کھینچتا ہے اور جو جانوروں کا انسر انسان کے اندر یا ہمارے اندر رکھا گیا یہ ہمیں پسٹی کی طرف کھینچتا ہے اب یہ کشمکش یہ تو ہر انسان شکایت کرتا ہوئے آتا ہے کہ گناہ نہیں چھوٹتے یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا اس کو ذرا گہرائی سے سمجھو آپ اگر یہ امید کرتے ہو کہ ادھر بیت ہوئے اور ادھر چند ہفتوں کے اندر سارے گناہ ختم میں خوشخبری سناتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ نہیں ہوگا امیدیں تو ایسی ہی ہوتی ہیں لوگوں اور اس میں بھی بہت بڑی خیانت یا بےمانی کہ ہوں یا ذہانت کہوں امید نہیں ہوتی ہمیں کچھ کرنا نہیں پڑے ہم بس آپ کی ایک نظر پڑ جائے ہمیں توجہ ڈال دیجئے اور آگے ایسی توجہ ڈالیے کہ سوئے رات میں تو ابلیس کے بتیجے ہوں صبح اٹھیں تو حضرت جبریل کے کوتے ہوں غلط بات یہ بالکل نہیں ہوگی ایک جنگ ہے ایک کشمت ہے فرشتے اور حیوانی عنصر جو ہمارے اور آپ کے اندر رکھا گیا ہے اسے ایک لڑائی ہے اور جیسے ہی یہ بھی اور چوکنا ہو جائیے کہ جب انسان کو کچھ ہوش آتا ہے اور وہ ذرا اپنی اصلاح کی طرف اپنی روحانیت کو طاقتور بنانے اور اپنی حیوانیت کو کمزور کرنے کی طرف رم بڑھاتا ہے تو اس کی جو حیوانیت ہے وہ بڑی نئے ہتھیاروں کے ساتھ اس پر حملہ شروع کر دیں بالکل پکی بات ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اکیلے گول مارتے چلے جائیں گے دوسری ٹیم کے لوگ آپ کو روکیں گے ایسا بھی کوئی فٹ بال کا میچ دیکھا ہے کہ ایک اکیلی آپ کی ٹیم ہے اور دردر دڑ گول مار مارے ہر سیکنڈ میں سارے سات گول بول, بول کوئی نہیں سامنے تو آپ چاہتے ہیں اس طرح کی اصلاح نہ شیطان سامنے ہو نہ نف سامنے ہو وہ سب تو آپ خانقاہ میں چھوڑ کے کریں گے یہ نہیں ہوگا یہ بالکل نہیں ہوگا بلکہ الٹا ہوگا جیسے ہی آپ نے اپنی اصلاح کی طرف قدم بڑھایا اور اس نے اپنی نئی فوج بلائی ارے بھائی آو آو آؤ یہ تو توبہ کر رہا ہے پرانی فوج کے کام نہیں چلے گا آو آؤ ایک اے کے فورٹی سیون بھی لے کر آؤ ایک اے ففٹی سکس بھی لے کر آؤ ہاں ہاں یہ تو گیا ہاتھ سے یہ تو بہت رو رہا تھا دعاؤں میں لہٰذا کا نکلتے ہی وہ آپ کا استقبال کرے گا یہ تشریف لائک آئیے آئیے گرمی بہت آئس کریم کھائی وہیں باہر کی جو دکان پر آئس کریم سے شروعات ہوئی اور باہر اسٹیشن تک پہنچتے پہنچتے آپ بیٹھے ہو گئے کشمکش ہے اور ایک بات بتاؤ لڑائی کے بغیر جنگ جیتنا یہ بہادروں کا کام ہے یا بزدروں کا اب کوئی جواب نہیں دے رہا سب ڈبرا گئے یہ کیوں امید کیے بیٹھے ہو بھائی بالکل نہیں یہ جنگ ہے جنگ بالکل اور اس سے زیادہ بھیانک جنگ دنیا میں کوئی نہیں اور اس سے زیادہ مزیدار جنگ بھی دنیا میں کوئی اور یہ جنگ میں یہ نہیں ہوگا کہ ہمیشہ آپ کی فتح ہو یہ نہیں ہوگا کبھی وہ جیتے گا کبھی آپ جیتے یہ مدت کی لڑائی کے بعد وہ منزل آتی ہے کہ اب اس کی ہار زیادہ ہوتی ہے آپ کی جیت زیادہ پھر اور آگے بڑھتا ہے انسان پھر اور زیادہ اس کی کم ہار اکم جیت ہوتی ہے آپ کی زیادہ پھر ایک مدت کے بعد وہ بیچارہ ہتھیار ڈال دیتا ہے کہ بھئی ان کے پیچھے اپنی انرجی برباد کرنے سے بہتر تو یہ ہے کہ فلاں پارٹی سے الیکشن لڑ آج کل اس کا عروج ہے تو وہاں سے کچھ مل جائے گا یہاں وق مت برباد یہ تو تمبک نکل گیا ہاتھ کے یہ مرتبہ ہے جس مرتبے کو ولا جس میں انسان محفوظ ہوتا ہے معصوم نہیں اور یہ پچاس سال کی محنت کے بعد بھی اگر ہو جائے تو ہزار شکر کی نہ جلد بازی کرنی ہے نہ مایوس ہونا ہے لڑائی کرنی ہے اور جم کے کرنی اگر کوئی گناہ ہو جائے تو سمجھو کہ یہ میرے دشمن نے کرایا ہے اور سمجھدار آدمی ہو کیوں میں اس مرتبہ چوک گیا یہ بار مجھ پر چون لگ گیا خود کو تو چھو. سنا سے دوستی کی وجہ سے لگ گیا سنا سے بات کرنے کی وجہ سے لگ گیا سنا کی صحبت کی وجہ سے لگ گیا سنہ سے میں نے فون پر کی اس لیے پھنس گیا اپنے آپ کو انسان کا اتنا چور ہے اتنا بےسمج ہے کہ انسان یہی نہیں سمجھ پاتا کہ یہ گنا مجھ سے ہوتا کیوں ہے اس طرح سے سوچنے سے ہر آدمی سمجھ سکتا کچھ گناہ تنہائیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں, کچھ گناہ نوجوانوں کے غلبے کی وجہ سے ہوتے ہیں, کچھ گناہ دوستوں کی وجہ سے ہوتے ہیں, کچھ گناہ موبائل کی وجہ سے ہوتے ہیں. کچھ گناہ انٹرنیٹ کی وجہ سے ہوتے ہیں اسباب ہیں ان اسباب کو نہیں چھوڑو اور سوچو کہ گناہ چھوڑ جائیں اس سے حماقت اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں ہے دھوکہ دے رہے ہو آپ اپنے آپ کو یا اللہ کو بالکل دھوکہ دے گناہ کے اسباب کو چھوڑنا لازم ہوتا ہے اس شخص کے لیے جو گناہ چھوڑنا چاہے جس نے ننانوے قتل کر دیے تھے اس کو جب کسی سمجھدار نے مشورہ دیا تو یہ کہا کہ دیکھو جس بستی میں تم رہتے ہو وہاں جب تک رہتے رہو گے یہ گناہ نہیں چھوڑ یہاں جا تم کو وہ جگہ بدلنی پڑے گی یہ ہے یہ ہے, ایک صحیح مسلح کا مشورہ تو یہ جو ملکوتی اور حیوانی عنصرن ہے فرشتوں والا اور جانوروں والا اس میں کشمکش انسان کی روح اوپر سے آئی ہے تو روح اوپر کی طرف کھینچتی ہے اسی لیے کبھی اچھی دعا نصیب ہو جاتی ہے تو کلیجے میں ٹھنڈک محسوس انسان کا جسم مٹی سے بنا ہے تو یہ جسمانی تقاضے پستی کی طرف ہی اب یہ جب انسان کو یہ بات سمجھا دی گئی تو اس کو چاہیے کہ اب وہ نئی زندگی شروع کرے اور کہ میں اب سے جانوروں کے تقاضوں پر نہیں چلوں گا صرف حیوانی سگنلز کو ایکسپٹ نہیں کروں گا میں روحانی سگنل کو جو اگنور کرتا رہا نظر انداز کرتا رہا اب وہ میں غلطی نہیں کروں گا اب میں اپنی روح کو بھوکا پیاسا نہیں ماروں گا روح کو غذا دوں گا اب اگر کسی انسان نے اب زندگی ایسی گزاری کہ اپنے جسم کو تو بہت غذا کھلا رہا ہے لیکن روح کو اس کی پراپر ڈائٹ نہیں مل رہی صحیح غذا نہیں مل رہی اس کا نتیجہ کیا ہوگا اس کی روح کمزور ہوتی چلی جائے گی جسم طاقتور ہوتا چلا جائے گا جسم حیوانی وجود ہے روح ملکوتی وجود ہے تو جس کی روح کمزور ہوگی اس کو نیکیاں کرنے سے وحشت ہوگی اور جس کی حیوانیت مضبوط ہوگی وہ گناہ گناہ گناہ گناہ اسی میں اس کا دل لگے گا تو ہر انسان کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ میں جانور ہوں ہم اس معاشرے میں جی رہے ہیں اس دور میں ہیں کہ جہاں اسکولوں اور کالجوں میں ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں کو یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ ہاں تمہیں جانوروں سوشل سائنسز کی کتابوں میں شروع کی کلاسز سے پڑھانا شروع ہوتا ہے کہ انسان جو ہے سوشل اینیمل ہے مہربانی آپ کی کہ آپ نے سوشل ہی قرار دے دیا انیمل اینیمل بس انیمل ایک جانور ہے تو بھائی جن یورپ والوں نے یہ سلیبس لکھا ہے یا یہ ان کی تحقیقات ہیں کہ انسان جانور ہے تو ہم ان سے صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی آپ اپنے خاندان سے واپس ہو تو اپنا تعارف کرا سکتے ہو کہ بھئی ہم جانوروں کی اولاد ہیں ہمارے دریال والے بھی جانور ہماری ننیال والے بھی جانور اور ہماری سسرال اور مہکے والے بھی جانور او مسٹر فلورائز روٹلی رائڈ آپ کو پورا حق ہے یہ کہنے کا کہ آپ جانور ہیں مگر ہمارے بارے میں بتانے کا آپ کو کیا ادھیکار ہے ہمارے بارے میں ہم سے سنیے کہ ہم کون ہیں جی سنائیے ہم آپ کو بتاتے ہیں فی الارض خلیفہ تم ہو جانور اور ہم ہیں اللہ کے خلیفہ مصیبت یہ ہے کہ ہمارے کروڑوں نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو یہی پڑھایا جا رہا ہے کہ تم جانور ہو اور بےچارے ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ ہم جانور ہیں اب جانور جانور کی تلاش کیا ہوتی ہے گدھا جب نکلتا ہے تو خانقاہ ان ہے گدا جب اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے جو جانوان مانگتا ہے تصویروں ہو سکتا ہے آپ کے علاقے میں ہوتے نا گدے کو گدھی چاہیے کتے کو کٹیا چاہیے گدے کو چارہ چاہیے اور کیا چاہیے اکثر نوجوانوں کی نگاہیں صرف میل کی فیمل کی طرف فیمل کی میل یہ بالکل جانوروں والا اسٹیج ہے وہی خواب وہی ڈیم وہی تمنایں وہی میسجز وہی دوستیاں وہی تخرات وہی خیالات ہر وقت <تصفيق> ایسے لوگوں کو جی مسئلہ اصل میں یہ،, یہ ہے کہ ان کا جو فرشتوں والا پہلو ہے وہ مر گیا ہے دی، ہو گیا اس کو فورن گلوکوز چنانے کی ضرورت ہے اس کو آکسیجن دینے کی ضرورت ہے ختم ہو گیا ورنہ جس کی روحانی پہلو طاقتور ہو جائے بہت آسانی سے گناہوں سے ایک کبھی گراہیت اس کو ہو جائے فطری طور پر گنا ایک مثال سے سمجھو کوئی ہزار گرا پڑا مسلمان ہو میرا خیال یہ ہے کہ خنزیر کا گوشت تو کوئی مسلمان کھانا پسند نہیں اگر کسی مسلمان کے سامنے فائیو اسٹار ہوٹل میں شاندار کھانا سجایا جائے اور ایک ڈش کے بارے میں کہا جائے کہ یہ شنزیر کا گوشت ہے گنےگار سے گنےگار مسلمان جو شراب بھی پی لیتا ہے وہ بھی خنزیر کا نام سن کے بھاگ جائے گا خنزیر کا گوشت جو مسلمان نہیں کھاتا تو اس لیے نہیں وہ والا مسلمان جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ وہ حرام ہے بلکہ طبعی طور پر اس کو خنزیر کے گوشت سے ایک کراہیت ہے ورنہ شرعی طور پر بہت سے وہ کام جو برے ہیں وہ کرتا ہے اس سے ہی پتا چلا کہ عام آن انسانوں کے لیے جب تک ہر گناہ سے طبعی طور پر ان کو جھین نہ پیدا ہو جائے تب تک ان کو ان کا مستقل چھوڑ دینا ان کے لیے آسان نہیں ہو جا جائے طبعی طور پر چراہیت پیدا ہو جائے یہ خود بخود ہو جائے گی اگر حیوانیت کمزور ہو جائے اور روحانیت طاقتور ہو جائے خود بخود آپ دیکھیے گا کہ ان چیزوں سے طبی طور پر کراہیت پیدا پھر زیادہ لڑائی نہیں کرنی پڑے گی پھر زیادہ کشمکش باقی نہیں رہے یہ کشمکش اسی وقت تک باقی رہتی ہے جب تک کہ شرعی طور پر غلط چیزیں وہ صرف شرعی طور پر غلط بنی رہتی ہے وہ طبی طور پر ان سے گھن اور کراہیت ہمارے اندر نہیں پیدا ہو پاتی اور طبعی کو کل کراہیت پیدا ہو جانا یہ تبھی ممکن ہے جب روحانی پہلو فرشتوں والا پہلو یہ مضبوط ہو جائے اور حیوانی پہلو تھوڑا کمزور مارنا نہیں ہے حیوانی پہلو کو حیوانی پہلو مر گیا تو ہم خود مر جائیں گے ہم دنیا میں زندہ ہی اس وقت رکھیں جب تک کہ ہماری روح کو اس جسم کی سواری ملی ہوئی ہے لیکن یہ سواری ہے سوار سواری سوار نہیں ہے سوار کون ہے روح اب اگر سوار صاحب جو ہیں وہ بہت دبلے پتلے لکھنؤ کے باقے نواب بن جائیں اور سواری جو ہو وہ افغانستان کا گھوڑا بن جائے تو کیا حشر ہوگا ان نواب صاحب کا ایک لاکھ مارے گا گھوڑا اور وہ نیچے پڑے نظر آئے گا جو گھوڑے کو سنبھالے رکھنا گھوڑے کو یہ تو یہ تو بعض قوموں میں دلہا کو گھوڑے پر بٹھا کر لے جانے کا رواج آپ میں سے کون کون گیا ہے گھوڑے پہ بیٹھ کے جو گیا بھی ہوگا وہ بتائے گا تھوڑے کچھ <laughs> قوموں میں شادی ہو ہی نہیں سکتی اگر گھوڑا گھوڑے پر بیٹھ کر دلہ چاہے اس کے پاس بی ایم ڈبلو کار ہو لیکن آئے گا وہ گھوڑی پہ بیٹھے کیوں ان قوموں کے درمیان یہ چلا اندرواج کہ بھائی دلہا صاحب شادی کے لائق بھی لائے مضبوط ہیں تندرست ہیں یا پان کھا کھا کے اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں یہ گھوڑے کو سنبھال پائیں گے گھوڑے کی لگام ان کے ہاتھ میں رہے اور گھوڑا لتی تو نہیں مارتا یہ کنٹرول کر لیتے ہیں یہ رواج تھا جو واپس کر دیتے تھے وہ لوگ بارات میں واپس کر دیتے تھے اس دلہا کو جو گھوڑے پہ چڑھ ہی نہ پائے یہ راستے میں گر جائے اس کو کہتے تھے واپس لے جاؤں دباؤ دو جاؤں ایسے کمزور آدمی کے ساتھ ہم اپنی لڑکی کی شادی نہیں کریں تو سوار کو طاقتور ہونا چاہیے کنٹرول ہونا چاہیے سوارتا سواری پر الٹا نہیں ہونا چاہیے کہ جس چیز پر سوار ہے آپ وہ کنٹرول کر رہی ہیں آپ کو تو اگر روح سوار ہے جسم پر اور روح مضبوط ہے اور اس کا باغدور جسم کی باغدور روح کے ہاتھ میں ہے روح کہے گی تو देखेंगे دیکھیں گے कर देगी کر دے گی تو रूप نیچے तो گے सुनेंगे کہے گی تو کان سنیں گے رو اجازت نہیں دے گی تو کان ہرکی نہیں سنیں گے رو اجازت دے گی تو زبان بولے گی اور رو جس بات کو بولنے سے روک دے گی اسے زبان نہیں بولیں گی پورا بدن روح کے تابع ہو جائے یہ اسٹیج ہوتا ہے جس میں انسان کو کہا جاتا ہے اس کے اندر تکوا لیا اب یہ اللہ کا دوست بن گیا یہ اس نے گویا جنگ جیت لی اکبر آج کل کے معاشرے میں نوجوانوں میرے عزیز بچوں اور بچیوں پورے عالم کے نوجوانوں میں اس مضمون کو پھیلا کر سمجھانے کی کوشش اسی وجہ سے کر رہا ہوں کہ کسی طرح ہماری نوجوانوں کی سمجھ میں یہ پوری فلسفی آئے پوری لاجک آئے یہ سمجھیں کہ اسلام نے ہم کو زبردستی زنجیروں میں جکر دیا ہے جو چیزیں ہمارے لیے مفید ہیں انہیں کی ہم کو اجازت اور ترغیب ہے اور جو چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ان کو ان سے ہمیں روکا دیا آج کل جو انسان نظر آتے ہیں یہ انسان نظر آتے ہیں ہے نہیں یہ اکثر انسان نما جانور ہیں بل ہم اول سب کیا کہاں ہے قرآن کہ یہ جو انسان تم کو دکھائی پڑ رہے ہیں یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے گدھے کے سامنے آپ اگر گوشت پیش کریں تو گدھے کا ریئیکشن کیا ہوگا مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ خود پریشان ہو گئے اس سوال کو سن کر ایک بار تجربہ کر کے دیکھیے کسی گزے کے سامنے گوشت پیش کر کے دیکھیے وہ اگر بول پائے گا تو آپ سے کہے گا یا کہ تم تو بالکل ہمارے سگے بھائی نہیں کیے اتنی حماقت تو اب تک ہمارے خاندان میں کسی نے کی نیئرسٹ اینڈ جیئرسٹ ون ٹو می اچھا کسی شیر کے سامنے گھاس پیڑ کی شکل کہ بھائی ہم تو ایک शाकाहारी دیش کے لوگ ہیں اور آج تک تو یوں ہی گوشت پر پابندی بڑھتی جا رہی تو کنگ آف دا جنگل یور ایکسیلینسی مسٹر لائن یہ آج ہم آپ کے سامنے لینڈ کے پیچھے لائے ہیں گوشت نوش فرمائیے تو وہ کہے گا یہ وا, وہ گھاس لائے ہیں یہ گوشت تو وہ کہے گا کہ آپ کو اس کی رحمت کرنے کی ضرورت نہیں آپ تو خود میرا ایک لقمہ ہے بھائی یہ کس شریعت نے گوشت شیر کو بتایا ہے کہ تم گھاس نہیں کھا سکتے یہ کس شریعت نے گڑھے کو بتایا ہے کہ تم گوشت نہیں کھا سکتے یہ فطرت کا نظام ہے اس مخلوق کے لیے کیا چیز نقصان دہ ہے اور کیا چیز مفید ہے یہ خالق فطری طور پر الہام کرتا ہے رہنمائی کرتا ہے تو اگر انسان کی فطرت سلیم ہو شیطان اور نفس کی وجہ سے وہ بیمار نہ پڑ گئی ہو سی کی حیوانیت کا غلبہ نہ ہو گیا ہو تو وہ کبھی بھی کسی غلط کام کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پر فرمایا کم و اکبر فرمایا جن لوگوں کو روحانی اور غیبی حقیقتیں سمجھ میں نہیں آتی اور جو ان کو نہیں مانتے ان کا حال یہ ہے کہ جس طرح جانور کھاتے پیتے رہتے ہیں وہ بھی بس وہ انسان ہونے کے باوجود بس عیاشی ہی کرتے رہتے ہیں یہ تو میں اور بس لذت کام و جہن میں کھانے پینے ہی میں مصروف ہے ایک اچھے اور نیک انسان کی ایک علامت اور میں کئی بار ذکر کر چکا کہ اس کو کبھی کبھی اچھا اور لذیذ کھانا مل جائے اس پر وہ بہت خوش ہوتا ہے شکر ادا کرتا لیکن وہ ہر وقت بہت اچھے اور ذائقے دار اور نئے نئے لذیذ کھانوں کے پیچھے نہیں پڑا دینا یہ علامت لکھی ہے بزرگوں نے اس انسان کی جس پر حیوانیت کا غلبہ ہو یہ اسی کا مزاج جب روح کی گرفت انسان کے مزاج پر کمزور ہو جاتی ہے اور باغ جسم کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے تو ایسا انسان نفس کا غلام بن جاتا ہے لذت پسندی کا عادی ہو جاتا ہے آوارہ جانوروں کی طرح ہر جگہ منہ مارتا رہتا ہے اللہ یہ ہر جگہ منہ مارنا کیسا عجیب و غریب محاورہ ہے فل ایسے انسان کا جو دائرہ عمل ہے دائرہ فکر ہے دائرہ خیال ہے ہر وقت دو چیزوں کے ارد گرد طواف کرتا رہتا ہے اس کا تواف اور اس کی سہی بس دو منزلوں کے ارد گرد ہوتی ہے ایک اس کا پیٹ ایک اس کی شرمگاہ بس اور ہر وقت اسی کے بارے میں کچھ نہ کچھ نہ کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے وہ اس لیے کماتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اور اچھے سے اچھا کھا سکے اور اس لیے کھاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کما سکے اور کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا اب آئیے اصل جو اس موضوع کا ایک رشتہ ہے رمضان سے اور روزے سے پر اس پر آئے اب سمجھ میں آئے گا کہ روزہ ہے کیا کیا اب سمجھ میں آئے گا کہ رمضان مبارک کا مہینہ یہ زندگی کا کتنا نازر اور قیمتی مہینہ ہے زندگی میں ہماری زندگی میں بیلنس بگڑ گیا ہے اس میں کوئی شک ہے ہماری ہمارا روحانی پہلو ملکوتی پہلو کمزور پڑ گیا ہے اور ہمارا حیدانی پہلو یہ طاقت طاقتور یہ بالکل ہمیں محسوس کرنا چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک کا یہ حال ہے ہمارا روحانی پہلو کمزور ہو گیا ہے اور ہمارا حیوانی پہلو روزہ کا چیز ہے روزے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا چوبیس گھنٹے کا ٹائم ٹیبل دیا ہے کہ حیوانیت جن چیزوں سے طاقتور ہوتی ہے ان کو کم کرا دی. اور ملکوتیت اور فرشتوں اور روحانی پہلو جن چیزوں سے مضبوط ہوتا ہے ان کو بڑھا دیں ہماری روحانیت ہمارا روحانی پہلو ہماری شخصیت کا فرشتوں والا پہلو یہ طاقتور ہوتا ہے عبادات سے ذکر سے تسبیح سے تلاوت سے نماز سے رقو سے سجدے سے ان چیزوں سے روحانیت طاقتور ہوتی ہے یہ کوئی باریک ہلسکے کی بات نہیں ہے ہر شخص کا تجربہ ہے تو عبادات کو رمضان میں خوب بڑھوا دیا گیا خوب بڑھوا دیا گیا خوب تلاوت کو بڑھوا دیا گیا نمازوں کو بڑھوا دیا گیا تراوی کو دے دیا گیا اعتکاف دے دیا گیا اور ایک ایسی سزا اللہ تعالی کے کرم سے اس گے گزرے دور میں بھی رمضان میں بن جاتی ہے کہ اس میں اکثر و بیشتر لوگ عام دنوں کے مقابلے میں تلاوت کر ہی لیتے ہیں قرآن پڑھ لیتے ہیں تالابی پڑھ لیتے ہیں اور ادھر حیوانی پہلو کو جو چیزیں مضبوط کرتی ہیں کھانا اور پینا نقصانی خواہشات کا پورا کرنا ان کو کم کرائیں صبح سے رات تک ان پر مکمل پابندی لگا دی آخری دس دن اور راتیں احتکاف والوں کے لیے تو رات میں بھی وہ اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتی تو ایک طرح سے حیوانیت کو کمزور کرنے کا مہینہ ہے رمضان اور روحانیت کو طاقتور کرنے کا مہینہ ہے رمضان اور اب سمجھئے کہ یہ جو کہا گیا کہ روزہ رکھو گی تو تقوا ملے گا تقوا قرآن کی زبان میں اسی چیز کو کہتے ہیں کہ تم نے اگر صحیح طریقے سے روزے پورے کر لیے تو اس کے نتیجے میں تمہاری روحانیت مضبوط ہو جائے گی اور تمہاری حیوانیت متدل اور کمزور ہو جائے گی اور اسی کو قرآن کی زبان میں تقوا کہا گیا تو جس کی روحانیت مضبوط ہو گئی اور جس کی حیوانیت کمزور ہو گئی اس کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو سچی بات یہ ہے کہ روزے کی یہ جو تاثیر ہے یہ صرف رمضان کے روزوں کی نہیں ہے اصل میں جن لوگوں کو اپنی خیبانیت کمزور کرنی ہے اور جن کو اپنی روحانیت مضبوط کرنی ہے جو گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں ان کو سال میں ہر مہینے میں کچھ نفلی روزے ضرور رکھنے چاہیے ہماری بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم چاہتے تو ہیں کہ ہم سے گناہ چھوٹ جائیں لیکن اس کی جو دوا ہے وہ استعمال نہیں کریں یہ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ سال میں ایک مہینے کے روزے فرض کر بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے چنانچہ فرضیت کے نتیجے میں اور وہ بھی چونکہ ایک ماحول بن جاتا ہے تو اس وجہ سے ہر ایمان والے اور ایمان والی کو کچھ نہ کچھ نفع رمضان میں مل ہی جاتا ہے یہاں تک کہ یہ موقع اتنا قیمتی ہے کہ جس نے اس مہینے میں بھی اپنی روحانیت کو طاقتور نہیں کیا اور جس نے اس مہینے میں بھی اپنی حیوانیت کو کمزور نہیں کیا اس کے لیے حضرت جبریل کی بد دعا اور اللہ کے رسول کی آمین اللہ یہ تو کہا گیا کہ جس نے ایمان و احساس کے ساتھ روزہ رکھ لیا صحیح نیت اور ارادے کے ساتھ کہ میں اس لیے روزہ رکھ رہا ہوں کہ مجھے تقویٰ مل جائے اور میں تقویٰ کو اور آسان زبان میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں کہ روزہ رکھتے وقت روزانہ یہ تازہ ارادہ ہونا چاہیے کہ اللہ اس لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں تاکہ میری حیوانیت کمزور ہو جائے اور میری روحانیت مضبوط ہو جائے مجھے گناہوں سے چھٹکا رہے تو جس نے اس نیت سے پورے رمضان کے روزے رکھے تازہ ارادے کے ساتھ اس کے پچھلے تمام گناہ ماہ کیا مطلب پچھلے تمام گناہ معاف یعنی روحانیت کی کمزوری اور حیوانیت کے غلبے کی وجہ سے پچھلی زندگی میں جتنی غلط حرکتیں ہو چکی وہ سب معاف ہو جائیں گی اور ان غلط حرکتوں کے اثرات دل اور دماغ پر جو پڑ گئے ان سے اللہ دل اور دماغ کو اب دھو دیں اب نئی زندگی شروع کرو پچھلا سارا حساب صاف ہو گیا امام میں ربانی حضرت مجلح رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے ایک مکتوب میں لکھا کہ اس مہینے کو قرآن مجید کے ساتھ بہت خاص مناسبت ہے اور اسی مناسبت کی وجہ سے قرآن مجید اسی مہینے میں اتارا گیا یہ مہینہ ہر قسم کی خیر و برکت کا جامع ہے آدمی کو سال بھر میں مجموعی طور پر جتنی برکتیں حاصل ہوتی ہیں وہ مہینے کے سامنے اس طرح ہیں وہ رمضان کے سامنے اس طرح ہیں جس طرح سمندر کے سامنے خطرہ فرمایا اس مہینے میں جمعیت باطنی یعنی اندرونی یکسوئی کو حاصل کرنا پورے سال جمعیت باطنی کے لیے کافی ہوتا ہے اور اس میں انتشار اور پریشان خاطری جس نے اس مہینے کو بھی منتشر مزاجی کے ساتھ گزارا بقیہ تمام دنوں بلکہ پورے سال کو وہ پریشان خاطری اس کے اوپر مسلط رہے لکھا قابل مبارک مبارکباد ہیں وہ لوگ جن سے یہ مہینہ راضی ہو کر گیا اور ناکام اور بد ہیں وہ لوگ جو اس کو یعنی مہینے کو ناراض کر کے ہر قسم کے خیر و برکت سے محروم ہوئے گئے آگے دیکھتے ہیں کہ اگر کسی اس مہینے میں کسی آدمی کو اعمال صالحہ کی توفیق مل جائے تو پورے سال یہ توفیق اس کے شامل حال رہے گی اور یہ مہینہ بے دلی فکر و ترد اور انتشان کے ساتھ گزرے تو پورا سال اسی حال میں گزرنے کا اندیشہ ہے یہ بہت اہم بات ہے تو چند لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں اب تو پوری دنیا میں انگلی پر گرنے جانے والے ایسے لوگ رہ گئے بس وہ کچھ بھی ہو جائے وہ پورے مہینے ساری دنیا کے تمام جمیلوں مشغلوں کاروباری مصیبتوں ہر چیز سے بالکل ہٹ کر کر کہیں جا کر کونے میں پڑ اور اس مہینے کو ایسا گزار لیتے ہیں کہ تنہائی کے اعمال دن رات میں کثرت سے بس پورے مہینے یکسو ہو کر اللہ سے یہی مانگتے رہتے ہیں کہ بس اللہ یہ مہینہ گزرنے سے پہلے میری روحانیت طاقتور کر دیجیے میری حیوانیت کو کمزور کر دیجیے تو پھر پورے سال سکون سے گزر جاتا ہے یہ عجیب تاثیر ہے رمضان میں کیا ہم میں سے اکثر لوگ رمضان کے موقع کو ضائع نہیں کرتے اور ایسا بہلاتا ہے شیطان کہ دیکھو اس وقت مسئلہ یہ ہے سیزن کا وقت ہے کاروبار ہے بچے بیمار ہے شادی ہے خراح ہے دماغ ہے عید کی تیاری کر لیے ان شاء عید کے بعد اطلاع سے وقت نکال کر انشاءاللہ شاء ہم اپنی اصلاح کریں اگر کسان کو کبھی آپ نے ایسا سوچتے ہوئے دیکھا ہے کہ یہ جوتنے کا موسم ہے بیج ڈالنے کا موسم ہے کھاد دینے کا موسم ہے سچائی کا موسم ہے لیکن اس وقت تو ذرا میں مشغور ہوں ابھی تو میں ذرا اپنے اور کام دیکھ لیتا ہوں خاندان میں کئی شادیاں ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے اس کے بعد ان شاء اللہ جب مجھے فرصت ملے گی تب میں بھی ڈالوں گا بھی دوں گا سچائی بھی کروں گا کھیت بھی جوتوں گا سب کچھ کروں گا کسی ऐसा کو آپ نے ایسا دیکھا وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو کھیت میں جو کچھ بھی مجھے کام کرنا ہے اس کا ایک خاص موسم ہے اس کے نکلنے کے بعد میں اگر چوبیس گھنٹے میں سے اٹھارہ گھنٹے بھی کھیت میں کام کروں تب بھی کوئی فائدہ نہیں اللہ کے اس بات کو سمجھیں کہ رمضان کا مہینہ دلوں کی کھیتی کا مہینہ یہ نکلا ہاتھ سے پھر میں کوئی بھی بدل نہیں ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیف دے کہ بہت ہی اکسوئی کے ساتھ بڑی بلند ہمتی کے ساتھ رمضان میں رمضان کے اصل کام میں لگ جائیں حدیث میں آتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے اور نیکی دس गुना سے لے کر سات سو बढ़ा تک بڑھا دی جاتی اور روزہ اس سے مستثنا ہے اللہ کہتے ہیں روزے کا کوئی ثواب میں فکس نہیں کروں گا اس لیے کہ وہ میرے لیے ہے میں تو اچانک اپنے بندے کو اس کا وہ ثواب دوں گا جو میں ابھی کسی کو نہیں بتاؤں آج کل کا فیشن ہے سرپرائز گفٹ اللہ भी بھی بہت ترقی یافتہ ہے علامیہ بھی زمانے کے ساتھ چلنا جانتے ہیں ٹھیک ہے اللہیا کہتے میں بھی تم کو سرپرائز دوں گا تم بھی بہت ماڈرن ہو ایسا سرپرائز دوں گا کہ حیران نہ جاؤ اللہ بھی واہ واہ واہ واہ بتاؤں گا نہیں اللہ بتا دیجیے کہ کیا دوں گا بتاؤں گا نہیں گھر میں بچوں بچوں میں کمپٹیشن ہوتا ہے چھپاتے ہیں سب ایک अपनी اپنی امی کو کوئی देना دینا ہے ان کو تو देते دیتے اچانک دیتے اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو اچانک خوشی دے گا اور اسی حدیث کو دوسری طرح بھی پڑھا گیا انا عجیب ہی کے بجائے اناج ہی اللہ اکبر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ حدیث کو اس طرح پڑھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بدلہ دوں گا روزے کے بدلے نہ روزے کے بدلے میں اپنے آپ کو خود بندے کے حوالے ہوں. بندہ میں تیرا ہو گیا جو چاہے جیسے کسی بادشاہ نے خوش ہو کر کسی موقع پر اپنے درباروں میں یہ اعلان کیا کہ آج جو غلام جو باندھی جو درباری تخت میرے دربار کی کسی بھی چیز پر ہاتھ رکھ دے گا وہ چیز رچی ہو جائے گی <تصفح> کوئی لوگ لوگ دول پڑے لپک پڑے کسی نے تخت سے ہاتھ رکھا ہو کسی نے بادشاہ کے تاج سے ہاتھ رکھا اور کسی نے بادشاہ کے کنگن پہ ہاتھ رکھا اور کسی نے تلوار سے ہاتھ رکھا ایک باندھی چپچا پیچھے کھڑی رہی وہ آگے نہیں بڑھی بادشاہ کی نظر पड़ी تو بادشاہ نے کہا تم نے کسی چیز کو نہیں ہاتھ رکھا میں نے تو سب کے لیے اعلان کیا ہے. تو وہ باندھی سر جکائے آگے بڑھی اور قریب آ کر بادشاہ سلامت کے قدموں پر ہاتھ رکھے بادشاہ نے کہا یہ کیا آپ ہی نے تو فرمایا کہ جس چیز پر ہاتھ رکھو گے وہ اس کا ہو جائے گی وہ چیز اس کی ہو جائے گی اب بادشاہ صاحب میں نے تو آپ کے خدموں پر ہاتھ رکھ دیا بادشاہ نے کہا میں اپنی بات چپکتا ہوں آج سے میں تمہارا اللہ اکبر اب ظاہر ہے کہ بادشاہ جس کا ہو گیا فوج بھی اس کی ملک بھی اس کا ٹھاٹ بھی اس کے باٹ بھی اس کے محل بھی اس کا زیورات بھی اس کے تاج بھی اس کے حکومت بھی اس کی اقتدار بھی اس کا سب کچھ اس کا تو جس بندے اور بندی کا اللہ خود ہو گیا کیا بچا اس کے لیے اللہ تعالی فرماتے ہیں میرا بندہ میری بندی میری خاطر اپنا کھانا اور اپنی خواہش نفس سب چھوڑ دیتی ہیں اور یہ بھی فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیوں کے موقع ہیں ایک خوشی ہوتی ہے روزہ کھولتے وقت افطار کرتے وقت اور ایک اپنے رب سے ملاقات بلا شبہ روزے دار کے منہ کی بھوک اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ اچھی اور پاکہ ہے ایک اور حدیثہ مجمون ہے کہ جنت میں ایک دروازہ ہے ریان اس سے صرف روزے دار بلائے جائیں گے اور جو ایک بار اس دروازے میں داخل ہو جائے گا اسے کمی تیاسنے لگے گی مگر ایک بات کہ روزوں میں اعمال صالحہ کے کرنے کے ساتھ غلط اور برے اور نامناسب کاموں کو چھوڑنا بھی شرط ہے فرمایا تم میں سے کوئی کسی کا روزہ ہو تو نہ تو بری بات کرے نہ غیر ضروری باتیں کرے نہ شور و شر کرے اور اگر اسے کوئی گالی بھی دے اور لڑنے جھگڑنے پر آمادہ ہو تو یہ کہہ دے کہ میرا روزہ ہے بس خاموش ہو فرمایا جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس سے کوئی مطلب نہیں کوئی حاجت نہیں کہ وہ گلا وجہ بھوکا رہے تو نیک آماز کو خوب بڑھانا ہے سلاوت ذکر و تسبی ہمدردی رنگساری غریب بھائیوں بہنوں یتیموں کی خدمت اور کریم طیبہ لا الہ الا اللہ کا کسرت سے ذکر کرنا ہے کہیے انشانہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح بڑھا دیجئے کہ اللہ کے رسول کا بتایا ہوا معمول ہے رمضان میں کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑی ایک تسبیح دو تسبیح تین تسبیح سات تسبیح دس تصبیح گیارہ تسبیح اس کو جتنا پڑھ سکیں لا الہ الا اللہ کی کسرت کریں درمیان درمیان میں پڑھ لیا کریں محمد الرسول اللہ پھر استقفار کی تسبیح کی کسرت کرے اور اللہ تعالی سے دعائیں مانگیں جنت کی خوب دعا کا اہتمام جنت مانگیں اور آخرت میں اللہ کی پکڑ سے جہنم کی آگ سے حفاظت کی دعائیں مانگیں کے دعا کا موسم ہے رمضان باقی اپنی تمام ضروریات کے لیے مان دعا. خوب دعاؤں کا اہتمام کریں تراوی شوق و ذوق کے ساتھ پڑھیں بہت ہی اچھی نیت کے ساتھ ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ بہت شوق کے ساتھ ہر دو رکت کے شروع میں تقدیر اولا کے اہتمام کے ساتھ تراوی پڑھیں آخری عشرے میں کم سے کم آخری عشرے میں اعتقاف کی ہمت کریں اللہ میں قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اعتقاف کے بارے میں بہت پیاری بات لکھی ہے لکھتے ہیں احتکاب کی روح اور اس سے مقصود یہ ہے کہ دل اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جائے اس کے ساتھ جمعیت باطنی حاصل ہو اشتغال بالخلق سے رہائی نہ ہر وقت انسان مخلوق کے ساتھ بس الجھا رہے سوچتا بھی رہے باتیں بھی کرتا رہے اس سے یہ رہائی نصیب اور اعتکاب کا مقصد ہے اور صرف اپنے اللہ کو یہ دس دن و دس راتیں ایسی گزر جائیں کہ مستقل طور پر دل کی لو اللہ سے لگ جائے اور یہ حال نصیب ہو جائے کہ تمام افطار و ترددات اور ہموم و بساوس کی جگہ اللہ کا ذکر اور اس کی محبت لے لے ہر فکر اس کی فکر میں ڈھل جائے اور ہر احساس اور خیال اس کے ذکر و فکر اس کی رضا اور قلب کے حصول کی کوشش کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے مخلوق سے جو طبیعتیں بہت مانوس ہیں اس کے بجائے اللہ سے طبیعتیں مانوس ہو جائیں اور ابن قیم نے آخری جملہ یہ لکھا کہ قبر کی وحشت میں جب کوئی اس کا غم خار نہ ہوگا یہ اللہ سے مانوس ہو جانا یہ قبر میں کام آئے گا یہ اس کا افراد سفر بنے گا یہ ہے احتکاب کا مقصد عورتوں کے لیے بھی احتکاب کی شکل اللہ نے رکھی ہے کہ گھر کے ہی کسی کمرے میں اپنے آپ کو بالکل قید کرنے اور بس اسی کمرے میں رہ کر ذکر و عبادت میں اور تلاوت میں نماز میں مصروف رہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضور کی پانچ بیویوں نے ہر سال رمضان میں اعتکاب کی سنت کو زندہ رکھا افواج متارات میں تا زندگی اکثر و بیشتر جب تک ان میں سے جو بھی حیات رہی وہ اپنے اپنے حجرے میں احتکاف کرتی رہی اور پھر آخری عشرے میں ایک بہت قیمتی رات آتی ہے شب قدر زیادہ تر امکان اس کا آخری عشرے میں ہوتا ہے اور اس میں بھی آخری سات راتوں میں زیادہ امکان بتایا گیا اور ان میں بھی تاک راتوں میں اور زیادہ امکان بتایا گیا تو آخری عشرے کی راتوں میں زیادہ جاگنا زیادہ رونا دھونا اللہ سے معافی مانگنا اور اپنی دنیاوی ضروریات بھی مانگنا اور تقوی اور مقررت مانگنا یہ بہت قیمتی موقع آنے والا ہے اللہ نے آج رمضان سے چند دن پہلے یہ ملاقات کروا دی یہ مذاکرہ کروا دیا اللہ تعالی کہنے والے کو بھی اور تمام سننے والوں اور سننے والیوں کو یہ رمضان یہ زندگی کا بہترین رمضان کے طور پر گزارنے کی توفیق دے دے ایک بات کی اور دعا آپ کی طرف توجہ کرنا چاہتا ہوں ہمارے پورے عالم میں اور ہمارے ملک میں بھی اس وقت مسلمانوں پر اور دوسرے کمزور طبقوں پر بڑے سخت حالات آئے ہوئے ہیں اور ایک خاص مسئلہ ہے جو بہت ہی سنگین ہے ایک بڑی اہم بہت اہم مقدمہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے طلاق کے عنوان پر بڑی زبردست بحث اس میں دونوں طرف سے ہوئی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شریعت کے موقف کو رکھنے کی بہت اچھی کوشش علماء کی نگرانی میں وکلاء نے کی ہے لیکن فیصلہ تو اصل میں اللہ جو دل میں ڈالے گا ججوں کے ججوں کے دماغ اور دل سب اللہ کے ہاتھ ہے تو کوشش اور محنت کرنے والوں نے کوشش اور محنت کی اللہ ان کو جزائش خیر دے ہمارا اور آپ کا فرض یہ ہے کہ ہم لوگ خوب رو رو کر اپنے ذاتی مسئلوں کے ساتھ ساتھ ہم امت کے اجتماعی مسئلوں کے لیے بھی خوب دعا مانگیں یہ دعاؤں کا وقت ہے خوب دعا مانگیں ابھی سے شروع کریں رمضان میں ہی عالبن فیصلہ آ جائے گا اس بات کے زیادہ امکانات ہیں تو اللہ تعالی جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے ہمارا پختہ یقین ہے کہ ساری دنیا کے لوگوں کے دل دماغ ان کی عقل ان کے قلم تب اللہ کیا اگر اللہ کوئی چیز کا فیصلہ فرما دے گا تو اس کے خلاف کوئی نہ سوچ سکے گا نہ لکھ سکے گا اللہ تعالیٰ کمزوروں کی مدد فرما دے اور ایک ایسا فیصلہ آ جائے جس سے مسلمانوں نے ہند کی ہمت بڑھ جائے حوصلہ بڑھ جائے اور شریعت کی پابندی کا جذبہ بڑھ جائے اور بیداری اور شعور بڑھ جائے ان کے دل میں کوئی مایوسی نہ پیدا ہو پائے بلکہ ایک امید کا چراغ اس کی روشنی اور تیز ہو جائے یہ دعائیں ضرور کریں بہت ہی بہت بہت افسوس کی بات ہے کہ اس وقت امت کے عام لوگوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ امت کے بڑے بڑے مسائل کے سلسلے میں بھی انہیں کوئی فکر نہیں وہ تو اجتماعی کسی موقع پر کوئی دعا کرا دیتا ہے تو سنائی پڑتا ہے کچھ یہ مسئلہ بھی دعا والا ہے انہیں اپنے چوہے بلنے کے لیے دعائیں کرتے ہیں اپنے بہت معمولی اور حقیر مسائل کے لیے دعا کراتے ہیں لیکن امت کے فیصلہ کل مسائل ہمیں خبر ہی نہیں ہے کہ ہم اس وقت کتنے فیصلہ کل موڑ پر آ کر کھڑے ہوئے ہیں کیسے موڑ پر آ کر کھڑے ہوئے ہیں کیسے سبرد چیلنجز اور خطرات بھی ہیں اللہ اکبر دعا تک میں بھی ہماری توجہ نہیں چلتی اس لیے میں گزارش کرتا ہوں یا دہانی کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ دعاؤں کا اہتمام کریں بہت دعا کریں